مدنی پنسورا یہ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے متبوعہ ہے اس کے صفات ہیں چار سو انیس ایک سو اکہتر صفحہ نمبر ایک سو اکہتر پر ایک بہت ہی پیارا درود پاک شیخ شیختریقت امیر سنت نے نقل کیا ہے اللہم صلی علی سیدنا عدد ما اللہ مسلم سعیدین محمد عبد السلاوات سعید سعادات کے حوالے سے یہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی پڑھایا جاتا ہے اس کی فضیلت یہ لکھی ہے کہ حضرت احمد صاوی علی رحمۃ اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے پڑھ لیجیے میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ سلیہ سیدین دین آداد معافی علم سلطن بی دوامی ملک اللہ پڑھنے میں کچھ غلطی محسوس ہو یا درود پاک آپ دیکھنا چاہیں تو مدنی پنچ سورہ مکتبۃ المدینہ سے حدیت حاصل کر لیجی لیجیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی وبار سلنس حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سترہ سعیداتین ام, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص ظہور سے پہلے چار اور بعد میں چار رکعتوں پر محافظت کرے یعنی ہمیشہ پڑھے اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام فرما دے گا سبران اللہ میٹھے بیٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے تو جہنم سے آزادی کی ایک ترکیب یہ بھی ہے جہنم سے چھٹکارا پانے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ ظہر سے پہلے اور بعد کی چار چار رکتوں کی حفاظت کی جائے انہیں ہمیشہ پڑھا جائے اسی طرح جو عصر سے قبل سنت ادا کی جاتی ہیں اس کی بھی بڑی پیاری فضیلت اسی طرح کی فضیلتیں چنانچہ المعجم القبیر حدیث نمبر 611 ام المؤمنین سعید ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالی اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا تو جہنم سے چھٹکارہ پانے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ نماز عصر سے قبل کی جو سنت قبلیاں ہیں جو سنتیں فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں انہیں سنت قبلیاں کہتے ہیں جو بعد میں پڑھی جاتی انہیں سنت بادیا کہتے ہیں تو نماز عصر سے پہلے جو چار رکتیں پڑھی جاتی ہیں اس کی فضیلت اس کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے بدن پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اور یہ جہنم سے چھٹکارہ پانے کا اشرہ ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے چھٹکارہ نصیب فرما دے آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں مجھے نارے دو سے ڈر لگ رہا ہے ہو مجنا تعا پر کرم یا مجنا تو آپ پل کرم یا الہی ہم جناتما پر کرم یا الہی آمین صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکہ وصف تو جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں آئیے اس کے مزید فضائل ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1696 ام المؤمنین سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ علی فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ اللہ تعالی کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ تتور یعنی نفل کی بارہ رکعتیں پڑھے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا سبحان اللہ وہ بارہ رکعتیں کون کون سی ہیں سماد فرما لیجئے اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہیں چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو باد مغرب دو باد عشاء اور دو قبلے نماز فجر اور امل المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعلنہ سے یہ ہے جو ان پر محافظت کرے گا یعنی ہمیشہ پڑے گا جنت میں داخل ہوگا جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبار نجوم فجر کے پہلے کی دو رکعتیں ہیں اور ادبار سجود مغرب کے بعد کی دو صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ سو اٹھاسی ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم فجر کی دو رکعتیں دنیا معافی ہا آپ نے کئی بار سنا ہوگا دنیا وافی ہا اس کا مطلب کیا ہے سن لیجیے سمجھ لیجیے یاد کر لیجیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے فرمایا فجر کی دو رکعتیں دنیا معافی ہاں سے بہتر ہیں سبحان اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر گیارہ سو نائن حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عبیدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور پر نور شاف یوم النصور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جتنی محافظت فرماتی کسی اور نفل نماز کی نہ فرماتے اطرغیب و حدیث نمبر تین حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا عمل ارشاد فرمائی اللہ تعالی مجھے اس سے نفقا دے فرمایا فجر کی دونوں رکعتوں کو لازم کر لو ان میں بڑی فضیلت ہے الترغیب و ترحیب حدیث نمبر پانچ میرے آتا مدینے والے مصطفی مکی مدنی داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کم احد تہائی قرآن کے برابر ہے اور کل یا فرون چوتھائی قرآن کے برابر اور ان دونوں کو فجر کی سنتوں میں پڑھتے اور یہ فرماتے ان میں زمانے کی غبتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص ہیں تو فجر کی سنتوں میں یہ سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا اہل کا پوری صورت اور دوسری سورت دوسری رقط میں سورہ اخلاص پڑھی جائے سننے ابی داود حدیث نمبر بارہ سو اٹھاون حضرت سینب حرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑے و حدیث نمبر تین حضرت سیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ایک شخص نے عرض کی مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے اللہ تعالی مجھے نفع عطا فرمائے ارشاد فرمایا فجر کی دو رکعتوں کی پابندی کرو کیونکہ اس میں فضیلت ہے اور ایک روایت میں ہے میں نے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فجر کی پہلی دو رکعتیں نہ چھوڑا کرو کیونکہ ان میں بڑی بخشش ہے ظہور کی جو سنت ادا کی جاتی ہیں یہ آپ نے پہلے اس کی فضیلت سنی کہ چار پہلے اور بعد میں چار پر محافظت کرے تو اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام فرما دے گا اور سنن ابی دابود حدیث نمبر بارہ سو ستر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول خدا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے چار رکعتیں جن کے درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں جامع ترمیزی حدیث نمبر چار سو حضرت عبداللہ بن صاب رضی اللہ تعالی راوی ہیں حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آفتاب ڈھلنے کے بعد نماز ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے اور فرماتے یہ ایسی ساتھ ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں لہذا میں محبوب رکھتا ہوں یعنی پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل صالح بلند کیا جائے مسند بزار حدیث نمبر چار ہزار ایک سو حضرت سید و صبان رضی اللہ تعالی ہو فرماتے ہیں دوپہر کے بعد چار رکتے پڑھنے کو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب رکھتے صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و وبالوس حدیث نمبر چھ ہزار تین سو بتیس حضرت سینا بڑا بن آزم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم رفر الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہور کے پہلے چار رکعتیں پڑھیں گویا اس نے تحجد کی چار رکتیں پڑھیں اور جس نے عشاء کے بعد چار پڑھیں تو یہ شب قدر میں چار کے مثل ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم وہ جو روایت آپ نے پہلے سنی کہ جس میں فرمایا گیا کہ زہر کے بعد چار اکتیں پڑھنا مستحب ہے کہ حدیث پاک میں جس نے زہر سے پہلے چار اور بعد میں چار پر محافظت کی اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا اس بارے میں امیر علیہ سنت نے مزید پنصورہ میں مزید لکھا ہے سماعت فرمائیے علامہ سید تہ علی رحمت القوی فرماتے ہیں سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گنا مٹا دیے جائیں گے اور اس پر حقوق العباد یعنی بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات ہیں اللہ تعالی اس کے فریق کو راضی کر دے گا یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو علامہ شامی قدیسہ روح حسانی فرماتے ہیں اس کے لئے بشارت ہے یہ کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دو میں نہ جائے گا سبحان اللہ اب امیر اللہ سنت فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو الحمد عز وجل جہاں ظہر کی دس رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں وہاں آخر میں مزید دو رکعت نفل پڑھ کر بارہویں شریف کی نسبت سے بارہ رکعت کرنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے استقامت کے ساتھ دو نفل پڑھنے کی نیت فرما لیجیے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وبارک وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جس نے اثر سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں جامع ترمزی حدیث نمبر چار سو انتیس شہنشاہ اولیاء مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مدنی آقا ہاشمی مولا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے المعجم الاوسط حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اسی امیر المقمن حضرت سیدنا امر بن آ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں جس میں امیر المنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعلن عنہ بھی تھے فرمایا جو اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی مجھے نو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے ہو مج تو آ کرم آئی ہو مجنا تو کرم ہو مجنا تو کرم امین تو اصل سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے والے کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس سے آگ نہ چھوئے گی جہنم کی آگ سے انشاءاللہ وہ بچا رہے گا اب مغرب کی نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں سبحان اللہ اس کی فضیلت بھی سن لیجئے چنانچہ مشکا شریف حدیث نمبر گیارہ سو چوراسی گیارہ سو جو شخص جو شخص باد مغرب کلام یعنی بات کرنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے اس کی نماز علی میں اٹھائی جاتی ہے ایک روایت میں چار رکت ہے پھر انہی کی روایت حضرت حذیف ربی اللہ تعالی عنہ سے ہے اس میں اتنی بات زیادہ ہے فرماتے ہیں مغرب کے بعد کی دونوں رکتیں جلد پڑھو کہ وہ فرض کے ساتھ پیش ہوتی ہیں جامع ترمیزی حدیث نمبر 435 حضرت سعید ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو بارہ سال کی عبادت کی برابر کی جائیں گی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اس کے گنا بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو مغرب کے بعد بیس رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا ابو دعوت شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مکان میں جب تشریف لاتے تو چار یا چھ رکعتیں پڑھتے یہ سننے ابھی دعوت کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے تیرہ سو سلو علحبی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و, بارک و صلی علی و صحب ہی وبارکا اصل بٹ بٹ اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنت قبلیہ اور سنت بادیا پڑھنے پر جہنم سے آزادی کی بشارت کے متعلق روایات اور اس کے علاوہ بھی روایت سنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. مگر بعد رمضان بلکہ عید کے دن سے ہی نمازیوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے اور پھر بہت سارے بچارے جمعہ میں آتے ہیں یا اگلے سال رمضان میں آتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہے سے پڑھنی ہے سنتیں بھی پڑھنی ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی نمازیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کے سلسلے میں تحجد اشراق، چاشت اوا بین نماز توبہ وغیرہ کی فضیلت بھی عرض کی جائے گی ہمیں یہ بھی پڑھنی ہے اللہ کی رحمت سے اللہ میں توفیق عطا فرمائے تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول مزید میں پیش کرتا ہوں چنانچہ بہار شریعت زیارت کر لیجئے یہ جلد اول اس میں ایک تا چھ حصے فقہ فکر کی وہ عظیم کتاب جو عالم بنانے والی اور امیر السنت اس کی پڑھنے کی تاکید فرماتے رہتے ہیں اس میں لکھا ہے سنتیں بعض معتدع ہیں کہ شریعت میں اس پر تاکید آئی بلا عذر ایک بار بھی ترک کرے تو مستحق ملامت ہے اور ترک کی عادت کرے تو فاسق مردود الشہادت یعنی اس کی گواہی قابل قبول نہیں مصفحی کے نار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ یہ تو جنم سے آزادی کا شرح اللہ میں محفوظ فرمادے چھٹکارا تھا فرمائے بعض آئمہ نے فرمایا وہ گمراہ ٹھہرایا جائے گا اور گناہ گارے اگرچہ اس کا گناہ واجب کے ترک سے کم ہے تلویح میں ہے اس کا ترک قریب حرام کے ہے اس کا تاریخ مستحق ہے کہ معاذ اللہ شفاعت سے معروم ہو جائے کہ حضور اقدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ ملے گی سنت مقدہ کو سونن الہدا بھی کہتے ہیں دوسری قسم سنتوں کی یہ ہے غیر غیرمعقدہ جس کو سنن الزوائد بھی کہتے ہیں اس پر شریعت میں تاکید نہیں آئی کبھی اس کو مستحب اور مندوب, مندوب بھی کہتے ہیں سنتے موقع کیا ہیں دو رکت فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے اور دو زہر کے فرائض کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور چار جمعہ سے پہلے چار بعد یعنی جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے پر چودہ رکھتے ہیں اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں میں ہر روز بارہ ہیں افضل یہ ہے کہ جمعے کے بعد چار پڑھے سب سنتوں میں قوی تر سنت فجر ہے جہاں تک کے بعض اس کو واجب کہتے ہیں اس کے بعد مغرب کی سنتیں پھر زہر کی پھر عشاء کے بعد کی پھر زہر سے پہلے کی سنتیں اور اصاہ یعنی صحیح, تحر، صحیح ترین یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی سنتوں کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں خاص ان کے بارے میں فرمایا جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ پہنچے گی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑے ورنہ نہیں علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں سنت فجر کی پہلی رکت میں الحمدللہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ احد پڑھنا سنت ہے پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا اوہل کافرون پوری صورت اور دوسری رکعت میں کل اللہ احد پوری صورت پڑھنا سنت ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارک و وسلم تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے انشاء اللہ انہیں ہم پڑھیں گے بلکہ ان پر محافظت کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان میں جو جو برکتیں ہیں اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرما دے اور بے حساب ہماری مغفرت فرما دے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز فرض پڑھیں سنتیں پڑھیں یا نوافل پڑھیں ان کے فضائل کما حق ہو جب ہی ملیں گے جب ان کی ادائیگی درست کی جائے گی ان میں قرآہ درست کی جائے گی رکوع سجود صحیح طرح سے ادا کیے جائیں گے جب ہی اس کی فضیلت حاصل ہوگی اگر کسی کی قرآ درست نہیں اور لہنے جلی کرتا ہے حرف کو ہرف سے بدلتا ہے رکوع اس کا ٹھیک نہیں سجدہ اس کا ٹھیک نہیں تو پھر وہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں نیکی ضائع ہو جائے اور گنا لازم نہ آ جائے تو نماز کو درست طریقے سے ادا کرنے کے لیے میں مشورہ دوں گا میرے شیخ طریقت میں بڑی پیاری کتاب لکھی نماز کے احکام اس سے آپ سیکھ لیجیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اور نماز کے احکام اسی نام سے وی سی ڈی بھی جاری کی گئی ہے اس میں امیر سنت نے نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا اس کا پریکٹیکل اس کی مشق کر کے دکھائی اس کا عملی طریقہ کر کے بتایا ہے اسے آپ حاصل کیجئے اسے دیکھیے بلکہ بچوں کو جمع کر کے وہ دکھائیے تاکہ بچے بھی نماز پڑھنا سیکھ جائیں ہم نہیں سکھا سکتے اور اگر سکھا بھی سکتے ہیں تو ظاہر جیسے امیر لے سن سکھاتے ہیں ایسی تو ہم نہیں سکھا سکتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما دے نماز میں خوش و خزون نصیب فرما دے اور ماہر رمضان کے صدقے ہمیں پکا نمازی بنا دے فرض پڑھنے والا جماعت کے ساتھ پڑھنے والا سنت قبلیہ پڑھنے والا سنت بادیاں پڑھنے والا نوافل بادیاں پڑھنے والا ہمیں تحجد کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اشراق چاش اوا بین نماز توبہ اور کثرت سجود کی سعادت نصیب ہو جائے اور جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزاد فرما دے آئیے پھر مل کر دعا کر لیتے ہیں مجھے جنم。لگ رہا ہے جہنم کیسی ہوگی چند سلسلے پہلے عرض کیا گیا تھا ایسی خوفناک جہنم اور ایسے سخت سخت عذابات ہم کیسے جھیل سکیں گے مجھے نار دوزخ دو سے ڈر لگ رہا ہے ہو مجھے نہ تو وہاں پر کرم یا سدا کے لیے ہو جرا بھی خدایا ہمیشہ ہو لطف ہو کرم یا گناہوں سے بھر پور نام ہے میرا مجھے بخش دے کر کرم یا علا کرم کر کرم کر کرم یا کرم کر کرم کر کرم یا یامین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علی سل